بسم اللہ الحمد اللہ وحد سعد و ابد و از و حضم اللہ وحدََََََََََََََََََََ سولت وسلم میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامۃ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچواں نقطہ اسلامی تاریخ انسانی تاریخ اسلام سے پہلے عالمی نظام ان باتوں سے متعلق ہے جبکہ آج کا سبق ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبویہ معطرہ سے متعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی سن ایک ہجری میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی جو عیسوی میلادی تاریخ کے مطابق 622 ستمبر کا مہینہ بنتا ہے سن دو ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادی سلسلے کو باقاعدہ طور پر شروع فرمایا اسلامی تاریخ میں جو سب سے مشہور اور پہلی جنگ ہے اس جنگ کا نام جنگ بدر ہے جنگ بدر سن دو ہجری میں ہوئی ہے اسے غزوائے بدر بھی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں بنفس سے نفیس بذات خود شریک ہوئے ہیں انہیں غزوات کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد تقریباً ستائیس یا اٹھائیس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی جنگ ہے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے یہ سن دو ہجری رمضان المبارک میں ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات ملی کہ شام سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے سربراہ ابو سفیان بن حرب ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے اور یہ تجارتی قافلہ بدر نامی علاقے سے گزرے گا جہاں وہ اپنے جانوروں کو اور مویشیوں کو پانی وغیرہ پلائیں گے اور وہاں آرام کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسی اور استخباراتی ادارے نے جب یہ خبر پہنچائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تین سو سے زائد افراد کو تیار فرمایا اور بدر نامی مقام پر اس قافلے پر اچانک کمین لگانے کی ترتیب بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنا تھا اس لیے کوئی خاص ترتیب اور تیاری نہیں کی بلکہ جو بھی تیار تھے اور جو بھی جنگی سامان سفر ساتھ تھا وہ ساتھ لیا قریش کو جب اس خبر کی اطلاع ملی قریش کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس سے گھبرا گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاری شروع کی اگرچہ ابو سفیان نے یہ خبر کفار مکہ کو پہنچا دی تھی کہ ہم بحفاظت نکل گئے ہیں اور مسلمانوں سے ہمارا قافلہ جو ہے بچ گیا ہے اور آپ لوگ دوبارہ مکے کی طرف لوٹ جائیں لیکن جو قریش کے بڑے تھے سردار تھے کبر و غرور اور غیض و غذب سے وہ بفھرے ہوئے تھے اور بھرے ہوئے تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ٹھان لی اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکل آئے رمضان کی سترویں تاریخ ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ مار بدر کی تیاری شروع ہے ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف کفر ہے ایمان والوں کی طاقت اور ان کی تعداد بہت ہی کم ہے جبکہ کفار کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے ان کی تعداد دگنی بلکہ تگنی ہے اس کے باوجود اللہ تعالی کی نصرت اور مسلمانوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر تعداد کی کمی کے باوجود کفار کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی اور ان کے بڑے بڑے ستر سردار اور بہادر مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے لقت کانت وقاتو بدر فاتحت تاریخ الاسلامی استاد ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ فرما رہے ہیں جنگ بدر اسلامی فتوحات کی سب سے پہلی جنگ ہے گویا کہ اسلامی فتوحات کی چابی جنگ بدر ہے فلم تکن ہر بين بین متکافی اعین فلاد العد و ان ن مکانت ہر حب العقید التي تطلب من اجلها شہاد و بین حب المال الذي تطلب من اجل حیات یہ جنگ دو ایسے فریقوں کے درمیان تھی جن کی تعداد اور جن کی قوت اور جن کی تیاری بالکل ایک جیسی نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ فرق تھا لیکن یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا تعلق عقیدے کی محبت نظریے کی محبت اور دنیا کی محبت کے ساتھ تھی مسلمان عقیدے کی محبت میں شہادت کے دیوانے اور پروانے تھے اور کفار دنیا کی محبت میں اپنی زندگی بچانے کے دیوانے تھے ولام کنطالب الحیاتی طالب شہاد <الشَّحَادَة> یہ قانون ہے کہ زندگی طلب کرنے والے کبھی بھی شہادت طلب کرنے والوں کو مغلوب نہیں کر سکتے یہ امریکی جو آئے ہوئے ہیں یہ تو زندہ رہنا چاہتے ہیں یہ تو اپنی اقتصادی اور اپنی تجارتی حیثیت کو بڑھانا چاہتے ہیں جبکہ مسلمان اور طالب جو ہے وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے جام شہادت پینا چاہتا ہے تو آخر کیوں کر طالب کو ناکام کر سکتا ہے لا یمکن طالب الحیاتی طالب شہادت جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ شہادت کے متوالوں اور دیوانوں کو کس طرح ہرا سکتا ہے الَّذِي جعل العرب وحادہ اسلام یغلبن اب آدیلہ جیو شد العب في الافروب الفتوح استاد محترم فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بنیادی اور اثاثی نکتہ ہے جس کی وجہ سے جس کی بنیاد پر مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود بہت بڑی بڑی قوتوں کے بڑے بڑے لشکروں کو اللہ کے فضل و کرم سے ہرا دیا کرتے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے انہیں مغلوب کیا کرتے تھے آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آگ سے باغ تک کا جو سفر ہے اس میں عقیدے کا دخل ہے اصل مسئلہ یہاں عقیدے کا ہے اور نظریے کا ہے جو لوگ عقیدے کی خاطر اور نظریے کی خاطر لڑتے ہیں انہیں ہرانا کبھی بھی ممکن نہیں ہاں انہیں قتل کرنا ممکن ہے ہاں آن انہیں جیل میں ڈالنا ممکن ہے لیکن انہیں مغلوب کرنا انہیں شکست دینا اور انہیں ہرانا یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائیو جنگ بدر سے ہمیں بہت سارے دروس اور اسباق ملتے ہیں عبرتیں اور نصیحتیں اس میں بہت زیادہ ہیں جو علماء کرام اکثر بیان کرتے رہتے ہیں ہم چونکہ امت مسلمہ کو جہاد کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں اس لیے جنگ بدر سے حاصل ہونے والا ایک بہت اہم اور اساسی نقطہ ہے اس کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو جیسے کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہسلاسلام نے یہ حملہ کسی منظم لشکر پر نہیں کیا بلکہ پیغمبر علیہسلاسلام نے ایک تجارتی قافلے اور ایک تجارتی کاروان پر حملہ کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو حملہ تھا یہ بالکل شرعین درست ہے اور ہمیں اس طرح کے حملوں میں تیزی لانی چاہیے کفار کی تجارتی اور اقتصادی قوت کو اگر ہم توڑیں گے تو کفار کی جو اصل طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے کہ کفار کے اندر تو ایمان اور نظریے اور عقیدے کی بات تو ہے نہیں وہ تو مادیت اور پیسوں کے لیے لڑتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کفار کے اقتصادی مراکز ان کے تجارتی بازار اور ان کو جہاں کہیں سے بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اس فائدے کے بلبوتے پر منافع کے بلبوتے پر ان کے جہاز اڑتے ہیں اور ان کے اسلحے بنتے ہیں اور ان کی فیکٹریاں اور ان کے کارخانے چلتے ہیں تو ہمیں ان پر منظم اور بھرپور طریقے سے حملے کرنے چاہیے اللہ تعالی ہمیں کفار اور مرتدین کے تجارتی مراکز اور ان کے ایسے بازار جن میں عام مسلمان نہ ہو یہ بہت اہم نقطہ ہے چونکہ ہمارا مقصد کفار کو کمزور کرنا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں اس لیے کفار کی تجارت کے خلاف جو کارروائی بھی ہم کر سکے ہمیں کر گزرنی چاہیے اور اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی محب اور حقیقی عاشق بننے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے اور ان کے مطابق جنگوں میں آگے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دینے والا بنائے وص اللہ تعالی علیہ خیر خلق ہی محمد وصحب اجمائین سبحان وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ